مدله الله هو م يبدل الفلاهله وَشهد الله إ إَّ الله شدهول شركَ لا, لا. شهحد أن محمد حتىهُ وررسوه صصللىى الله عليه ووس ثم بعد فقال الله تبارك وسعالى في القرآن المجد والقآان الحميد اعوذ باللہ من من ونفخی ونفخی ولا ولا التقوى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الحا کی نماز پڑھائی اور فرمایا وَلُمَا سب سے پہلا کام جو ہم اس دن میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد پھر واپس لوٹ کے گھروں کو جا کے قربانی کرتے ہیں منفا القت اصبہ سنتان جس نے اس طریقے سے عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کو سنت کو اپنایا وہ من ذبح قبلو اور جس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی ذبح کر لی فلئی سمین فی قیش تو وہ قربانیوں میں سے قربانی شمار نہیں ہوگی فعنہ لحمشات وہ تو گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے بنا رکھا ہے فرمایا من ضبح ہے قبل مکانہ یز بش جس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے اس پہ لازم ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے ومن لم یزبش اور جس نے ابھی تک قربانی ذبح نہیں کی فل یزبش اللہ وہ اللہ کے نام پہ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے عید الاضحیٰ یا عید قربان یہ سنت ابراہیم ابراہیم علیہ السلط کی سنت اور ان کا طریقہ کار ملت ابراہیمی کے شعائر میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے اور اللہ سبحانہ نشانہ ہوا نے بھی قرآن مجید میں حکم دیا ہے فصول ربی کا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے قربانی کرنے کا سیدنا ابو ابو رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے سنندار ستنی وغیرہ میں فرماتے ہیں موجد فَلَمْ موم فَلَا دہات مسلانہ جس آدمی کے پاس وسعت ہو لیکن استثت کے باوجود قربانی نہ کرے فلاح قربانہ مسلح وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے یعنی قربانی کی اتنی اہمیت اور ایسا وجوب اور فردیت آج کل کچھ لوگ موم بتی معافیا لبرل دیسی قسم کے قربانی کے فریدے پر اعتراض بڑے کرتے اتنے جانور ذما کر دیتے ہو جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے کسی غریب مسکین کا بھلا کر دو کسی کو پیسے دے دو صدقہ کر دو غریبوں کی بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں بے نکاحی ان کے پاس خراجات نہیں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ پیسہ سارا ضائع کر دیتے ہو بہا دیتے ہو اور کئی ڈار جو ان کی باتوں کو سن کے اور بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں بات تو اس نے بھی بڑی وزنی کی ہے ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ باتیں کرنے والے آئے دن ہر دو چار مہینے بعد سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا نت نیا آئی فون خریدتے رہتے ہیں اس وقت ان کو یاد نہیں آتی غریب کی بیٹی بیٹھی ہوئی اس وقت ان کو مسکینوں کا خیال نہیں آتا صرف نقد کرنا ہے مسلمانوں کے شاعر پر مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے. اور کوئی مقصود نہیں ان کا یہ ایک فریدا ہے اللہ سبشانہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے ان اللہ قد اعطا حق بھی اللہ سبشانہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے غرباء فقراء مساکین کے لیے اس عید میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے حق رکھا ہے فرمایا جانوروں کو زبہ کرو نحر کرو فکولو منہر اچانو خود بھی کھاؤ مانگنے والے نہ مانگنے والے عارضی سوالی مستقل سوالی کو دو فقولو ما وس امل با خود بھی کھاؤ اور سنگست اور محتاج کو بھی دو ایسے بھی مساکین کے جن کو سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا یہ موقع ہے اسلام سال میں ایک مرتبہ ان کا خیال رکھتا ہے اور خوب خیال رکھتا ہے ایک سال مدینہ میں لوگوں کی حالت ذرا تنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تم میں سے جو آدمی بھی قربانی کرے تو تین دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے اگلا سال آیا لوگوں نے پوچھا کیا اس سال بھی ہم ویسے ہی کریں فرمایا نہیں اس سال کا نبی ناس جہدون لوگ مشقت میں تھے تنگ دست تھے عورت تو میں نے چاہا کہ تم ان کی اعانت کر دو یعنی تنگ دستوں کی اعانت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زائد کھانے سے منع کر دیا اور جب وہ تنگی ختم ہوئی اگلے سال پوچھا گیا فرمایا نہیں وہ صرف پچھلے سال کے لیے تھا اب کیا ہے کلو وہ عظیم کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ کرو صدقہ کر کے عجر حاصل کرو صدقہ کرو خود بھی کھاؤ اور تحفے کے طور پر بھی کھلاؤ یہ تین کام شریعت نے مقرر کی اور فرمایا ورزیرو چاہتے ہو تو ذخیرہ بھی کر لو ایک روایت میں ہے پوچھا گیا کب تک فرمایا من ذل عزا علا دل اس زلحجہ سے لے کے اگلے ذلحجہ تک تم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو لیکن جب لوگوں کو مشقت اور لوگوں کی حالت تنگ دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سرکار شریعت نے ویسے مقرر نہیں کیا کہ کتنا ہے اور کتنا تحفے کے طور پہ دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجت الوزا کے موقع پر سو اونٹ نہر فرمایا اور سارے اونٹوں کی ایک ایک بوٹی جمع کی ہڈیا میں ڈالی وہ پکائی گئی آپ نے اس کا شوربہ پیا یعنی مقدار اکایاں نہیں ہے کام یہ تینوں کرنے ہیں کھائیں تحفے کے طور پہ دیں لوگوں کو دعوت کریں کھلائیں اور صدقہ کریں یہ اگلا کام آپ کی شبابدیش پر ہے اور یہ قربانی مسلمانوں کو درس اور سبق دیتی ہے قربانیوں کا اس میں احساس ہے کہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی اپنے غم میں اپنی خوشی میں شریک کرنا ہے لیکن ہماری بے حسی کا عالم بڑا عجب ہے سارا عالم اسلام عالم اسلام کے حکمران نہ جانے کس انتظار میں ہیں مسلمانوں پر ہونے والا جبر و ستم برما کی موجودہ صورتحال جو اس وقت ان پہ بیت رہی ہے سب نے گھنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں خاموشی سے ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کرتے ہیں اور قربانی اس بات کا درد دیتی ہے کہ تم نے اپنے خول میں بند نہیں رہنا امت اور ملت کا درد تمہارے سینے میں ہونا چاہیے قربانی ساری امت مسلمہ کا احساس دلانے والی وقت ہماری صورت حال بڑی عجیب سی ہے کہ ہم صرف اپنے گھر زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان تک محدود رہنا چاہیں ہماری سوچ کا جو زاویہ ہے اور سوچ کا جو دائرہ ہے وہ انتہائی محدود ہے یہ عید قربان مسلمانوں کی ایک اجتماعی عبادت ہے اور اس میں مسلمانوں کے دل و دماغ کو کھولنے کا سامان کہ امت اور ملت کی فکر اور اس کا غم وہ دلوں میں ہونا چاہیے اور یہ صرف محض جانور کی قربانی نہیں اپنی خواہشات کی قربانی اللہ صبح و کے دین کی خاطر اللہ رب العالمین کے اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ دا. تو اس پیغام کو بھی سمجھیں قربانیاں کریں اور قربانی کا جو مقصد ہے اسے بھی جانیں اور اس میں سب سے اہم ترین بات نہیں والین واحلہ حسم این تم اللہ کو تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں چاہیے اللہ رب العالمین کو مطلوب و مقصود ہے تو تقوا انما نمایا اللہ من المستین اللہ قربانیات تقوے وانوں کی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی اور قربانی کر کے اگر ناچ گانے کی محفلیں سجانی اور فلمیں دیکھنی اور شہنائیاں بجانی سے لوگوں کی اللہ قبول نہیں کرتا انا قبا اللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو تقوا اختیار کرنا ہوگا یعنی گناہوں سے بچنا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقوی نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوا پیدا فرما اپنا ایسا در اور خوف ہمارے دلوں میں ڈال جیسا کوئی پسند کرتا ہے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اعمال تجھے راضی کرنے والے تیری جنت کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والے اور آخرت میں انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کا ساتھ میسر کرنے والے ہوں ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام اور ایمان کی حالت پر زندہ رکھ اے اللہ ہمیں موت دینا تو اعدام کی حالت میں ایمان کی حالت میں بہت نصیب فرما اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخره حسناتا وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخره وقنا عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح کی ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہی رکھ دے ہمارے لیے قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما دے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے سبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما ہماری قربانیاں قبول فرما ہمارے ٹوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور یقیناً تو بہت بخشنے والا بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ فل مسلم نبل مسلمات والمؤمنات نبل مینات اللہ ابنواد ان قریب مجیب الدعوات اللہم یاد الحبل الشديد والامر الرشید نسألکو ان تؤمننا يوم الوعید اللہم ربنا لا تدع في مقامنا هذا زنبا الا غفرتا قجتا ولا قربا الا نفستا ولا دینا الا قضیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا ظالا الا هدیتا ولا حاجة من حوائج دنیا والآخرة هي لقردا ولنا فيها خلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا و دہا بہ مینا وومو مینا وا ادانا جنا کا جناتی ہم تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتے ہیں اے اللہ تیرے غفور الرحیم ہونے کے واسطے تیرے رزاخل المتین ہونے کے واسطے تیرے جبار و پہار ہونے کے واسطے تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے دست بدعا ہیں جو نام تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے تو نے کسی کو بھی سکھایا ہے یا اپنے پاس خزانہ غیب میں اس کو محفوظ رکھا ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تنگ دستوں کو کشادہ اور حلال رز عطا فرما دے اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے جو طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مشکلات کو ٹال دے یقیناً تو ہی ہر قسم کی بیماری کو ٹالنے والا ہر تنگی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہر مصیبت سے نجات دینے والا ہے اے اللہ اس سے دعا ہے کہ تو ہمارے لیے ہر حال میں خامی عناصر ہو جا اللہ نصیرہ اللہ دمن اے اللہ ہماری مدد فرما اے اللہ کافروں ظالموں کو نیست و نابود کر دے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اے اللہ ان کو یوم سیاہ روز سیاہ دکھا دے اے اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہی ختم کر دے اے اللہ مسلمانوں کو قوت عزت اور غلبہ عطا فرما اللہ بے نقول مسلم ذات بہ نم ون سرحم على ادبی قبا ادو على سرحم اللہ ادبی قبا في منصور السلامین اللہ اللہ عليه يا رب العالمين وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وغرّض ديارهم وهدم بنيانهم ويصم اطفالهم ورمل نساءهم وانزل بهم باثا الذي لا ترده على القوم المجرمين وانزل بهم باثا الذي لا ترده على القوم المجرمين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم انا نسف الىك ضعف قوتنا وقله حيلتنا وهوانا على الناس اللهم انهم لا يرجزونك فخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اقضى عزيز المقتدر اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وصل الله تعالى على نبينا محمد وآله اجمعين برحمتك يا رحم رحمن جی